پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعین فَإِنَّ, فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے لِلَّهِ الوحم و فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ بعض آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں <سلام> <سلام> تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں کے بدلے میں ہے اور حرمتیں بد بدلے کی چیزیں ہیں پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحب الْمُحْسِنِينَ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو اور تم نیکی کرو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ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 اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تمہیں رستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کر دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ یہ پورے دس روزے ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان تین دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ آ سکیں گے یہ ذو القاعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ بحوالِ ابن کثیر پھر اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانے مراد لیا ہے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد ہے مراد لیا ہے اور یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور نتیجہ تباہی ہے پھر یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط اور ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے خواہ نفلی ہوں یا فرض اس پر سب کا اتفاق ہے بحوالے فتح قدیر پھر اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور مطلب حدی بکری گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لے یا سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہیں ہدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھیں اور ہدیبیہ حرم سے باہر ہے بحوال فتح قدیر یہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا اسے عمر قزا عمرت القضا کہا جاتا ہے یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کی قضاء دی تھی بلکہ اسے عمرہ القضا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سات ہجری کا عمرہ اس فیصلے قضاء و معاہدے کا نتیجہ تھا جو چھ ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا جس کی ایک شک آئندہ سال عمرے کرنے کی بھی تھی بہوال فتح باری تخت حدیث سترہ سو یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے فرض حج و عمرے کا احرام کھولنا پڑا بعض علماء کے نزدیک عمرہ فرض ہے تو سابقہ وجوب کی وجہ سے استطاعت ہونے پر حج و عمرہ ادا کرے گا اور اگر حج و عمرہ نفلی ہیں تو پھر ان کی قضا محدثین کے نزدیک ضروری نہیں پھر اس کا عطف و عتم الحج پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ احرام کھول کر حلال نہ ہو جب تک تمام مناسب حج پوری جب تک تمام مناسب حج پورے نہ کر لو پھر یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پر منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے حدیث کے روح سے ایسا شخص چھ چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر دے یا تین دن کے روزے رکھے روزوں کے علاوہ پہلے دو فیدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے امام شوکانی نے اسے اسی رائے کی تائید کی ہے بحوال فتح القدیر پھر حج کی تین قسمیں ہیں افراد مطلب صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا اور قران حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا ان دونوں صورتوں میں تمام مناسے کے حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے حج تمتو تیسری قسم اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر آٹھ ذوالحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے تمتو کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے حج کران اور حج تمتو دونوں میں ایک حدی مطلب جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے اس آیت میں اسی حج تمتو کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متمت حسب طاقت دس ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے ایام حج میں اور سات روزے گھر جا کر رکھے ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں وہ نو ذی مطلب یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں بحوالِ فتح قدیر پھر یعنی تمتو اور اس کی وجہ سے حدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والوں ہیں رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو بحواله ابن كثير وبحواله ابن جرير پھر اللہ تعالی فرماتے الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى متقونی الی الب حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور حج کے لیے زاد راہ لے لو بے شک بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو اب چلتے ہیں ان آیت کی تفسیر کی طرف تو اس آیت کی تفسیر مہینوں کا ذکر اور یہ ہیں شوال ذوالقیدہ اور ذوال ذوالحجہ کے پہلے دس دن مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں بحوالِ ابن کثیر مسئلہ حج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے البتہ حج تمتوں کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر ہل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے بہوال فتح الباری تحت حدیث پندرہ سو چوبیس والمعطال مالک پہلی جلد حدیث نمبر تین سو بارہ اسی طرح آفاقی لوگ حج تمتو میں آٹھ ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے البتہ بعض علماء کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے ہل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں تمبی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے صرف دو قسم کی عمرے ثابت ہیں ایک وہ جو حج تمتو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا وہ عمرہ مفردہ جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین ہل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے اللہ یہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے ہوں بحوالۂ زاد المعاد جلد نمبر دو طبع جدید نوٹ حدود حرم سے باہر کے علاقے کو ہل اور بیرون مکہ سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ہے منحج جہاد البیت یورف یفس رجا قیوم ولدتم ہو بحوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر 1820 مطلب جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس جب اسے اس کی مانے جنا تھا پھر تقوی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے اللہ نے توقل کے اس میں مفہوم کو غلط قرار دیا اور زیادہ راہ لینے کی تاکید فرمائی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو ماشاء الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے <تصفيق> ان اللہ غفور الرحیم پھر جہاں پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے فی دم میں نے سیکھا کم فیض اللہ کے الْآخِرَةِ و میں پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں او من یقون و رب فنیا حسنت حسن وقن اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں پھر نوز الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے الحج عرفہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی دو رکعت مطلب قصر جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی مزدلفہ ہی کو مشر احرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے یہاں رات گزارنی ہے فجر کی نماز غلط اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مشغول رہا جائے تاہم طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے پھر مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے تم لوگ لوٹ کر آئے تھے وہیں سے لوٹ کر آؤ یعنی عرفات سے پھر عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آبا اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم دس ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے قربانی کرنے سر منڈانے طوافِ کعبہ اور صحیح صفحہ و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منہ میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباد کا تذکرہ کیا کرتے تھے پھر یعنی اعمال خیر کی توفیق یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے طواف کے دوران میں لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا ربنا نیت فی دنیا حسنت وفی وقن آخرت حسنت عذاب النار نار رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مصنون عمل ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه المن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أرى أرى أن تتعلمين ثم تتعلمين پھر جس نے دو دنوں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور اے نبی لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ, آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اورجب هو पलटता है तो कोशिश करता है कि जमीन में فساد फैलाए खेतों और نسل को तबाह करे और अल्लाह को अल्लाह فساد को पसंद नहीं करता واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے چنانچہ ایسے شخص کے لئے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بڑا اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے سیمََ شرین صحبت مباطل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 اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تم مراد ایام میں ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مصنون ہیں صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کنکریان مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مصنون ہے نیل نیلاوتار تیسری جلد تین سو چون اور چوتھی جلد تین سو اکسٹھ پھر رمی جمار جم جمرات کو کنکریاں مارنا تین دن افضل ہیں لیکن اگر کوئی دو دن گیارہ اور بارہ الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے بعض ضعیف روایت کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنص بن شعر ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں جن میں یہ مضموم اوصاف پائے جائیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائی ہیں اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے اومین النَّاسِ سمجھب يُعْجِبُ فلحیاتی دنیا پھر اقدت پھر لزت و بالعم تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے عزت کے معنی غرور اور انانیت کے ہیں پھر اس آیت کی تفصیل اومن المیشری نفص و ابتقاء مرد اللہ یہ آیت کہتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے اسے ہم ساتھ نہیں لینے جانے دیں گے اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے حضرت صہیب نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اور دین ساتھ لے کر حضور کے خدمت میں حاضر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ و نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے دو مرتبہ فرمایا بحوال فتح القدیر لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی یہ اصول ہے العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص سببی یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا سبب نظول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پس اخنس بن شریق جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا اور سہیب رضی اللہ عنہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہوگا پھر اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہارے مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کے تردید بھی اور آج اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تردید بھی جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں بلکہ دین کو عبادات یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکالنا دینا چاہتا ہے اور حکومت سے دیس نکالا دینا چاہتا ہے اسی طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے جیسے مرگ اور شادی بیاہ کے مصرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا برائیوں پر خوش نما غلاف چڑھاتا اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہر رنگ زمین میں پھسے رہو وہ صلی اللہ علیہ نبین محمد والَ علیہ و اجمعین